یہ ایک بات پوچھنی ہے کہ رسل سلسلم سے آنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے آخری ندی تھے رسوین سلسلے کے آنے سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ تھے اور جو سچا مذہب اس زمانے میں تھا وہ عیسائیت تھا یعنی شرانی جو کہ مدینہ میں بھی موجود تھے اور ارد گرد تو اگر حضرت عیشا علیہ السلط کا ایمان لانا اور عیسائیت پر ایمان لانا آ, تمام مسلمانوں کے فرض لیکن صلی وسلم آ, اسلام سے پہلے اور چالیس سال سے پہلے عیسائی کیوں نہیں تھے اور عیسائی کی تبلیغ کیوں نہیں کر رہے تھے اور دوسرا یہ کہ اگر نہیں جیسا کہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے تو جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آسمانوں سے اترائیں گے آپ کے عقید کے مطابق تو پھر تمام مسلمانوں کے کیوں ایمان معاملہ ہے جبکہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عشائیت اختیار نہیں کی اور خود حضرت عیشاء کی کوئی تبلیغ نہیں کی بلکہ وہ نہ عیشائی تھے نہ یہودی تھے بلکہ یونیٹیرین تھے حالانکہ اس زمانے میں بھی جیسا کہ آپ جانتے شاہیوں کا ایک فرقہ ہے یونیٹیرین جو صرف ایک خدا پر یقین رکھتا ہے اور وہ عیشائیوں کے باقی تعلیمات سے نہیں تو کم از کم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یونیٹیرین ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ علماء کہتے ہیں چونکہ وہ فرج نہیں تھا تمام مسلمانوں پر تو اس لیے رسول میں عیشائیت اختیار نہیں کی یا حضرت عیشہ کو نہیں مانا کیونکہ وہ صرف رسول بنی اسرا ہی تھے لیکن جب وہ آسمان سے اتر آئیں گے اور سنیے قیدہ کے مطابق تمام مسلمان مسلمانوں کو کیوں مانیں گے ان کو یہ ذرا آپ چیز بتائیے گا جزاک اللہ جی ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ لفظ بنتا ہے فارنر اور فارمر کا بہانا ہوتا ہے بار لفظ تو بار والا تو باہر والے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ سلاط و تسلیم بنی اسرائیل کے رسول تھے لہذا مکے والوں پر ان کی اطاعت ضروری نہیں تھی اب آقا کریم کو کہنا کہ انہوں نے ان کو نبی کیوں نہیں مانا نبی کو ان کو مانا اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے ان کو نبی مانا بلکہ سب نبیوں کو نبی مانا لیکن ان کی شریعت پر عمل کرنا اس وقت شریعت تھی ہی نہیں آپ نے جو سرکے کا نام لیا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ فرقہ کہاں تھا کن شہروں میں تھا اور اس کی تبلیغ مکے تک پہنچی تھی اور پھر آقا امتی بن کر آئے ہی نہیں اگر چالیس سال کے بعد نبی بنتے تو پہلے چالیس سال آپ کسی کے امتی بنتے لیکن آقا امتی بن کر نہیں آئے آقا نبی بن کر پیدا ہوئے ہیں اور نبی بن کر ہی آئے ہیں آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کی تبلیغ کیوں نہیں کی یا ان کو کیوں نہیں ماننا آقا کریم صلی فلسم تو سب نبیوں کے نبی مان کر آئے تو جب نبی ہو تو وہ اپنے امتی کا امتی کی اتباع نہیں کرتا سارے نبی میرے نبی کریم صلی اللہ فلسم کے امتی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں نبیوں ہونے کے باوجود مختبی بنے ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں اور اللہ جلد الکریم نے جب میں تجھے کتاب و حکمت دے دوں پھر میرا محبوب آ جائے نہ تو مین دہی والا نسور تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے یہ کہیں نہیں کہا کہ اے میرے محبوب تو نے بھی دوسرے نبیوں پر ایمان لا کر ان کی اجتبا کرنی ہے یہ کہیں نہیں کہا سب نبیوں کو حکم ہوا اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدا سے متا ہے متی نہیں ہے آکا کی ہمیشہ اطاعت کی گئی ہے آپ نے کسی کی اتات نہیں کی اور پھر آپ نے کہا جی کے کے مطابق تشیل آئیں گے اللہ کے بندے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا فرما دیا کہ اگر تشیل آئیں گے تو ہمارا تو قیدا وہی ہوگا جو میرے آکا کا قیدیدہ ہے نبی اکرم نے جب فرمایا کہ انہوں نے دعا مانگی وہ دعا قبول ہوئی وہ میرے امتی بن کر آئیں گے اور میری قبر منورہ پر آئیں گے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر مجھے پکاریں گے لا جب تو ہوں میں ان کو جواب دوں گا صحیح حدیث ہے بخاری میں اس کا ٹکڑا موجود ہے مستدق میں ہے پوری مکمل جو ہے وہ مسند ابی اعلیٰ میں با سند صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ احکام جو ہیں آقا سے آ کر لیں گے قبر منورہ سے لیں گے آقا ان کو بتائیں گے اور وہ مشتحد متلے ہوں گے تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام نشانیاں بتائیں تمام ان کا سلسلہ بتایا تو میرے آقا کو یہ کہنا کہ چالیس سالوں کی آپ نے تبلیغ کیوں نہیں کی میرے آقا متاح ہے متی بن کر نہیں آئے اگر متی بن کر آتے تو پھر کسی کی اتباع کرتے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدا سے متاح متا ہی رہیں گے اس لیے آپ کو کسی نبی کی اکاٹ کی ضرورت نہیں تھی اس لیے آپ نے ان کے دین کی تبلیغ نہیں کی اور اس وقت وہ دین صحیح حالت میں موجود بھی نہیں تھا جو مدینہ میں تو تھا ہی کوئی نہیں مکہ میں مدینہ شی میں تھے لیکن وہی وہ تھے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے اور وہی وہ تھے جنہوں نے عیسائیت کے دین جینے عیسائیت کو تبدیل کر دی